آج ہم گیارہواں پارہ مکمل اور بارہویں پارے کا رب و کریں گے انشاء اللہ گیارہویں پارے کے آغاز میں سورۂ توبہ کے رکو نمبر بارہ میں اللہ رب العزت منافقین کے عذروں کے تذکرے کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آپ غزبۂ تبوک سے واپس آئیں گے تو منافق آپ کے پاس عذر کرنے کے لیے آئیں گے قبل از وقت آپ کو بتا دیا گیا کہ وہ اس طرح کے بہانے اور عذر آپ کے سامنے پیش کریں گے اور قسمیں بھی اٹھائیں گے آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا اچھا ہوتا کہ اللہ کو خوش کرتے ہو اور اللہ کے احکام کی تعمیل کی طرف متوجہ ہو جاتے دیہاتیوں کی دو قسمیں ذکر کیں کچھ ایسے ہیں جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں اور بڑے سخت ہیں منافقت میں اشد کفرم و نفاقن اور اللہ کی حدود اور احکام کو بالکل بھی نہیں جانتے اور تعلیمات اسلام سے سرے سے بے خبر ہیں البتہ دیہاتیوں کی ایک وہ قسم بھی ہے میں یب من بلّاہ بل یوم جو اللہ پر اور یوم آخرت پر امید رکھتے ہیں اور جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اسے اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں انہیں مقامات قرب حاصل ہوتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں منافقین کے احوال میں خاص طور پہ اس حال کا بھی ذکر ہوا جو منافق یہ ترب سبکمتوائب اس انتظار میں تھے کہ مسلمانوں کا مقابلہ اب رومیوں کے ساتھ ہے پہلے تو عرب کے قبائل کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا کرتا تھا تو فتح حاصل کر لیتے تھے اب دنیا کی سپر پاور کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے وہاں سے یہ بچ کے نہیں آ سکتے ہیں تو اب ان کے اوپر ہم گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام باتوں کا تذکرہ کر کے ان کی ان امیدوں پر پانی پھیرنے اور اصحاب ایمان کی فتح و نصرت کے اعلان فرمائے ہیں رکو نمبر تیرہ میں حضرات صحابہ مہاجرین انصار اور اسلام میں ثبقت کرنے والے اور ان کے اتباع کرنے والے ان کے ساتھ اللہ تعالی نے رضا کا اعلان کیا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی اور وہ رب سے راضی تو جانب سے رضا کا اعلان کیا گیا ہے کچھ ایسے بھی حضرات تھے جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو پائے مگر وہ مومن تھے مخلص تھے ان میں سے دس حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے رکو نمبر تیرہ میں ان کا تذکرہ ہے سرجوبہ ان دس حضرات صحابہ میں سے سات نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے سے قبل بہت ہی گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری سے اللہ کے حضور توبہ کی اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کے قبول کا تذکرہ فرماتے ہیں اس اللہ طب علیہم ان اللہ غفور الرحیم ان سات حضرات نے آپ کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا اور کہا کہ اللہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں کریں گے ہم نے بھی اپنے آپ کو نہیں کھولنا مسجد نبوی کے ستونوں کی بڑی تاریخ ہے وہاں بڑے واقعات پیش آئے ہیں صحابہ کی توبہ قبول ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے ہیں تو جو حضرات وہاں جاتے ہیں انہیں ان سارے مناظر کو مد نظر رکھنا چاہیے ان کی توبہ قبول ہوئی ہے تو اللہ ہماری بھی توبہ قبول فرما لے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس فہرست میں شمار کر لے جو اس کے نیک اور پر برکزی دبندے ہیں تو ان سات حضرات کی توبہ قبول ہونے کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں آیت نمبر ایک سو دو آیت نمبر ایک سو تین اور اگلی آیات اور پھر انہیں کہا گیا کہ توبہ کے بعد بھی انہیں بے فکر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اعمال کی جانب انہیں رغبت اور توبہ پر استقامت دکھانی چاہیے فصیر اللہ اللہ دیکھیں گے کہ ہم یہ کیسے زندگی گزارتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے ان کو ایمان دیکھیں گے ہمیں بھی جب اللہ توفیق توبہ عطا کر دے تو اپنی توبہ کے اوپر استقامت کی کوشش کرنی چاہیے استقامت دکھانی چاہیے بعض دفعہ ہم زبانی طور پر اپنے گناہوں سے معافی تو مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ معافی سچی نہیں بنتی اور وہ معافی اور توبہ بھی بعض دفعہ قابل توبہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس معافی کو خلوص والا بنا دے اور سچ تین حضرات ان میں سے ایسے تھے واخرون مرجو نل عمد اللہ ان دس حضرات میں سے تین حضرات ایسے تھے حضرت کعب حضرت ہلال حضرت مرارہ ان کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ان کے بائکاٹ کا حکم دے دیا گیا تھا انہوں نے آ کر حضور کی مجلس میں سچ سچ بول دیا تھا کہ کوئی عذر نہیں تھا کوئی پرابلم نہیں تھی بس اپنی سستی کے سبب سے ساتھ نہیں جا سکے ہیں اور اللہ سے معافی کے خاص کات ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حکم ثانی ان کے ساتھ بائیکاٹ کا اعلان فرما دیا ان کے واقعے کی آگے تفصیل اور ان کی توبہ کی قبولیت کے تذکرے اس کے بعد مسجد زرار کا ذکر ہو اتخذوا مسجد زرار وکفرن بتفریقم بین المنین ونحرب اللّہ و رسول قبل ایک آدمی تھا ابو عامر راہب یہ زمانہ جاہریت میں عیسائیت کی طرف اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور اس کو خیال یہ تھا کہ لوگ مجھے بڑا بنا لیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس کو حسد ہو گیا اور اس نے مخالفت اور انعت کا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا اور یہ روم کے ساتھ مل گیا وہاں چلا گیا اور منافقین کے ساتھ اس کا رابطہ تھا جو مدینہ منورہ میں تھے ان کے ذریعے سے یہ پیغام رسانی اور اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بنتا رہتا تھا اسی کے کہنے پہ لوگوں نے مسجد بنائی تھی یہاں اور غزوہ طبو کی طرف جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے کہ آپ یہاں آ کر نماز ادا فرماد ان کا مقصد یہ تھا منافقین کا کہ بعد میں ہم سادہ لوہ لوگوں کو ادھر لا کر انہیں ایمان سے برگشتہ کرنے کے اپنے منصوبے کی تکمیل کریں گے اور ادھر سے ہرقل کے پاس پہنچی ابو عامر وہ بھی ان سے رابطے میں تھا اور مسلسل انہیں کہہ رہا تھا کہ رومیوں کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہونے والا ہے وہ باہر سے حملہ کرے گا تو مندر سے حملہ کرنا اور مسلمانوں کی بے کنی کے لیے ایک پروگرام اس نے ترتیب دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے غزبِ تبوک سے واپسی پر میں تمہارے پاس آؤں گا اور اس مسجد کے افتتاح کے پروگرام میں شامل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں یہ آیات نازل ہو گئیں ولدینت خدو مسجد الرارفرن یہ مسجد نہیں ہے یہ کفر کا گڑھ ہے اور یہ اسلام کو ختم کرنے کی سازش کا منصوبہ منصوبے کا حصہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کو حکم دیا اور انہوں نے جا کے اس کو گرا دیا اللہ ہیں اللہ تکنفی ہی ابدا وہاں کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے آگے اللہ تعالی نے تقوا کی بنیاد پر قائم کی جانے والی مسجد اور اس میں آنے والے لوگوں کی تعریف فرمائی فہر جالوبون روایات کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مسجد قبا ہے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے اپنا گھر بعد میں بناتے ہیں نبی اللہ کا گھر پہلے بناتے ہیں نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد قبا بنائی مسجد نبوی بنائی پھر ساتھ ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ مرلے کے حجرے اپنی رہائش کے لیے آپ نے بنائے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام بھی اپنی فیملی کو چھوڑ کے گئے تھے اور جب آئے ہیں بنانے کے لیے تو اپنا گھر نہیں بنایا اللہ کا گھر بنایا اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے اللہ کے گھروں کو بنانے آباد کرنے یہ نبیوں کا طریقہ اور سنت ہے تو مسجد نبوی کی بنیاد بھی تقوع پر ہے اور مسجد قبا کی بنیاد بھی تقوا پر ہے اور ان میں آنے والے اور اس بنیاد میں شریک ہونے والے لوگوں کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے اور بڑی سری روایات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا او والو اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے کون سے ایسے عمل کرتے ہو تم ان کی پاکیزگی کی, کی تعریف فرمائی ہے اللہ تعالی نے اللہ اکبر فی ہر جالو یو حبو اللہ ہمیں بھی پاکیز کی نصیح فرمائے رکو نمبر چودہ میں اللہ تعالی نے اصحاب ایمان اور ان کے ایک سودے کا ذکر کیا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے ہم سے خرید لیا ہے ہماری جانیں اللہ کی ہیں ہمارے مال اللہ کے ہیں اللہ کہتے ہیں بے انََ الحم الجن سودا ہو گیا ہے کہ اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت عطا کروں گا تو اپنی جان و مالوں کو میرے حکم کے مطابق استعمال کرو خاطلون فی سبیل اللہ فیقت الختلون وہ کام بتائے جس میں اللہ تعالی نے ان جانوں اور مالوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اور اسحاب ایمان کی تعریف فرمائی توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد و ثنا بیان کرنے والے روزہ رکھنے والے رقو سجدے کا اہتمام کرنے والے اور اچھائی کا حکم دینے والے برائی سے روکنے والے اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے اور ان کے لیے خوشخبری کا پیغام ہے حضور علیہ السلام اور حضرات صحابۂ کرام رام کو روک دیا گیا ماں کان النبی و الزین کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی شرک کے اوپر مرا ہے سوال پیدا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے بھی تو اپنے والد سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو مانگی تھی دعا تو اس کا جواب دیا خود اللہ تعالی نے اما خان اسبراہیم علیہ وہ ایک وعدہ تھا اس کی تکمیل کے لیے ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے دعا کر دی تھی فلما تبین جب ان کے سامنے واضح ہو گئی یہ بات کہ جو خدا کی دشمنی پر کمر بستہ مر جائے دنیا سے اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو تبرہ ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے پرات کا اعلان کر دیا تھا تو صرف تعلق ایمان کی بنیاد پہ رہنا چاہیے اگر کوئی کفر پہ ہے تو ایمان والے کا تعلق کافر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے والے حضرات میں سے جو تین حضرات والا ست الزین خلف ان سے جب بائکاٹ کا حکم دیا گیا تو ایسا سخت بائک ہوا کہ ان کی بیویوں نے بھی بائکاٹ کر دیا فیملیوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا ذاکہ بیمار رہو بت اللہ کہتے زمین تنگ ہو گئی وزن مل جامن اللہ انہیں یقین ہوا کہ اے پر, پر گردارب تیرا سہارا ہے اللہ کی طرف رجوع کیے سمتا بال <عَلَيْهِم> پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کرنے کا اعلان فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدر کی نماز ادا فرمائی کچھ صحابہ بھاگے تلاوت فرمائی یہ نایات کی صحابہ کے سامنے کچھ صحابہ بھاگے ایک صحابی نے دیکھا وہ اپنی چھت کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے جن نظرات کا بائکاٹ ہوا تھا ایک صحابی نے دیکھا کہ میں جاؤں گا تو یہ راستہ اتنا لمبا وہ ادھر ہی ایک ڈھیری کے اوپر چڑھ کے اونچی آواز سے کہنے لگے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے تو اللہ اکبر جو کچھ ان کو میسر ہوا اس وقت میں سارا کچھ اس خوشخبری دینے والے کے اوپر نچاور کر دیا اور اللہ نے ان کی توبہ کے قبول کا تذکرہ فرمایا ہے اور پھر ایک اصول بیان فرمایا آئیو الزین اللہ مع صادقین اے صاحب ایمان لوگو تم ہمیشہ کوشش کرتے رہو کہ سچوں کے ساتھ تمہارا ساتھ رہے سچ بات بولنے والے سچے عمل کے اوپر استقامت رکھنے والے جھوٹوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا کہ آئندہ ہم سارے جہاد میں نکل جایا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اماکان المو من الفر فلافرف دین و سارے جہات میں نہ جاؤ ایک جماعت ایسی بھی ہو جو علم حاصل کرے اور فقہا بنے لیتفقہ فدین فقہ بنے مسائل سیکھے اور تربیت کرے پھر بعد میں ان لوگوں کی جو حضرات دین کی دین کی جستجو اور طلب رکھنے والے ہیں تو جماعتوں کو تقسیم فرما دیا مجاہدین جہاد کے لیے جائیں فکاہ دینی رہنمائی کے لیے رہیں یہ تقسیم ہے جو اسلام نے اور قرآن نے ذکر فرمائی ہے منافقین کی قرآن مجید سے بغاوت انحراف اور دشمنی کا ذکر کیا عجیب عقائد میں ذکر ہے بیدہ معامزلہ صورت النظر باز و ملاباس منافقین چونکہ قرآن مجید سے چڑ رکھتے تھے دشمنی رکھتے تھے سننا نہیں چاہتے تھے گزر جاتے تھے قرآن آیات کا معنی और مفہوم जो عرب تھے سمجھتے تھے تو گزر جاتے تھے تو فرمایا جب قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی اور آج صلی اللّہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے نہ ذرا بازو ملاپاس ایک دوسرے کو دیکھتے کوئی دیکھ تو نہیں رہا حل جو عاقم میں نہا دے سمن سرف ہو پھر نیچے نیچے ہو کے بھاگ جاتے تھے سرف اللہ قلوب حضور کی مدرس کو چھوڑ کر جاتے تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو پھیر دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آپ کی کے ذریعے سے اللہ کی نعمت اور آپ کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا اور یہ لوگ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے فقل الحسب اللہ آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے جو عرش عظین کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وحين یونس يونس صورت مباركہ کے نام سے جيسى واضح ہے حضرت یونس علیہ صلاح وسلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کے واقع کی وجہ سے اس کا نام سور یونس رکھا گیا اور دیگر انبیاء عليم السلام کے واقعات بھی اس صورت میں مذکور ہیں اس میں اسلام کے بنیادی عقائد توحید رسالت آخرت کا اثبات اور ان بنیادی عقائد کے متعلق مشرقین اور کفار کی طرف سے جو جوابات جو اعتراضات کیے جاتے ان کے جوابات ذکر کیے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کی جماعت کو فتح و نصرت اور کامیابی سے نوازیں گے اور اس کے آغاز میں قرآن مجید کی آیات کی تصدیق کی گئی اور فرمایا گیا کہ عکا نلّا سے آ یہ لوگوں کے لیے سے تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے ایک کو رسول اور نبی منتخب کر کے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے یہ بھی اس نظام عالم کا حصہ ہے جس کے تحت اللہ تعالی اس کائنات کو چلا رہے ہیں زمین آسمان اور ان کی تخلیق عرش و کرسی اور اللہ تعالیٰ کے امر کی تدبیر فرمانا اور سورج اور چاند اور ان کی منزلوں کا تعین اور ایک حساب کے ساتھ ان کو چلا دینا رات اور دن کی گردش یہ اللہ تعالیٰ نے تمام نظام کائنات کو ذکر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس بات کے لیے اسے دلیل کے طور پر بیان کیا کہ جیسے رب نے یہ نظام کائنات بنایا ہے اسی رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو جیسے یہ کائنات کا نظام سے تعجب نہیں ہے اسی طرح ہدایت کے نظم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجنا بھی باعث تعجب نہیں ہونا چاہیے اور اس رقو پہلے رقوع کے آخر میں فرمایا کہ اگر یہ جزا و سزا کا سلسلہ نہ ہوتا نبی کو بھیجنا ہدایت کو واضح کرنا آیات کو نازل کرنا اور لوگوں کو ہدایت کے رستے کی طرف لے کے آنا اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو پھر کائنات کا سارا کا سارا نظام بے مقصد ہو جاتا حالانکہ کائنات کا یہ نظام با مقصد ہے بے مقصد نہیں ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ جیسے باقی انتظامات کیے گئے اسی طرح ہدایت کا بھی انتظام اور بندوبست اللہ کی طرف سے کیا جائے رکو نمبر دو میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں پر عذاب لانے میں جلدی نہیں فرماتے یہ جلد باز تقاضہ تو کرتے ہیں کہ ابھی لے کے آؤ عذاب آتا کیوں نہیں ہے عذاب اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کی وجہ سے ان کے اوپر جلدی عذاب نازل نہیں کرتے جیسے اس نظام کو اس نے بنایا ہے چلانے کے لیے اسی طرح وہ بہتر سمجھتا ہے کہ نہ ماننے والوں پر عذاب کب نازل کرنا ہے اگر ان کے مطالبے پر فوری عذاب نازل ہو جاتا تو پھر بھی یہ نظام نہ چلتا انسان بڑا خود غرض ہے جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنا شروع کر دیتا ہے جب تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو یہ خدا فراموش ہو جاتا ہے اور ساری باتوں کو بھول جاتا ہے پھر اللہ رب العزت نے پہلے لوگوں اور ان کے احوال کا تذکرہ فرمایا اور ان کے ساتھ کیے گئے معاملات اور سلوک کے احوال اور واقعات ذکر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا قرآن کے متعلق یہ اعتراض تھا مشرقین کا کہتے کہ ایک کی بے غیر او بدل ہو یہ جو آپ قرآن ہمیں سناتے ہیں یہ واپس کر کے کوئی اور قرآن لے آئیں بے ہو یا اس میں کچھ موڈیفکیشن کر لیں جو آیتے ہمارے خلاف چاہتی ہیں ان میں ذرا ترمیم کر لیں پھر ہماری صلح ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں یہ آیت نمبر پندرہ ہے سورہ یونس سر آپ ان کو واضح طور پہ بتا دیجئے دیجیے نفسی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کے ایک لفظ کو بھی بدل سکوں اِنَ اِلَّا مَا يُحَا اِلَيَّا یہ پیغام رب ہے رب تمہیں یہ عطا کرنا چاہ رہے ہیں میں اس میں کوئی ترمیم و اضافہ اپنی جانب سے نہیں کر سکتا میں نے تم میں عمر کا ایک حصہ گزارا ہے لبستفیقم عمر من قبل ہی کیا کبھی تم نے غلط بات میری زبان سے سنی ہے تو میری زندگی کا ایک حصہ صداقت و دیانت کی دلیل ہے تو پھر تم یقین کر لو کہ یہ پیغام بھی ہو بہ رب کا پیغام ہے جو اللہ تمہاری ہدایت کے لیے نازل کرتے ہیں. اور اس پیغام میں سب سے بنیادی پیغام تردید شرک ہے یعبدون من دون الله ما لا يسرهم چھوڑ دو اللہ کی طرف آ جاؤ غیر اللہ کو چھوڑ دو شرک کو چھوڑ دو یہ اس کا بنیادی پیغام ہے اور پھر فرمایا ما کان الناس الا امۃ واحده سب لوگ ایک جماعت کوئی اختلاف نہیں تھا آدم علیہ السلام کے زمانے آدم علیہ السلام کے بعد میں سب ایک ہی مذہب پر تھے فاختلف آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی عقل اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق اپنے لیے رستے الگ الگ کر لیے مذہب اور فرقے بنا لیے اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے پھر نبیوں کا سلسلہ اور ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا یہی لوگ جو مختلف ہو گئے تھے اللہ کے اس پیغام میں بھی اختلاف کرنے لگے حالانکہ یہ تو اتفاق کے لیے تھا کہ دوبارہ آ جاؤ اسی مذہب کی طرف اللہ پر پھر اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور مشرقین کے اس حال کا ذکر ہوا کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کوئی مخالف ہوائیں ان کی کشتی کو ہوا کے رخ پر تھوڑا بہت سمندر میں جو ہے مخالف ہواؤں سے اندیشۂ ہلاکت ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگ جاتے ہیں داول اللہ مخلصین اللہ الدین ایک اللہ ہی نجات دے سکتا ہے اگر اس نے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا کر دیتے ہیں تو باہر چل کے دوبارہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں اضاحم یبغ الحق جو رب سمندر میں تمہیں بچاتا ہے وہ باہر بھی وہی تمہارا تحفظ کر رہا ہے اور اس کے عذاب سے تمہیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے دنیا کی زندگی کی مثال دی ایک تباہ شدہ کھیت کے ذریعے سے پانی زمین پر برسا سبزہ پیدا ہوا اور پھل پھول اگے اور غلّہ و اناج نکلا مما یاکل الناس ولا جانور اور لوگوں کے کھانے پینے کی اشیا حتیٰ اذا اخذ اخذت العرض و ذخر برپور جب زمین سج گئی خوبصورت لگنے لگی اور اس کے مالکوں نے سمجھا ہمیں بھرپور قدرت حاصل ہے تو اللہ کا حکم آیا اور اس نے اس کھیت کو اور اس پھل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی یا جیسے یہاں کوئی چیز آباد ہی نہیں تھی تو اسی طرح دنیا کی اس زندگی کی مثال دنیا کی اس نباتات جیسی ہے یہ زندگی بھی آخر میں اسی قسم کی ہو جاتی ہے انسان بچہ پھر جوانی پھر آگے کہ مراحل پھر بڑھاپا اس کے بعد بالکل وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ لوگ دعا کرنے لگ جاتے ہیں اللہ خیر کر دے اللہ پردے ڈال دے اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آسانی کے معاملے فرما دے یہ ہے ساری کی ساری دنیا کی زندگی اور آگے اللہ فرماتے و اللہ دار السلام اللہ اور اللہ کے نبی تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں آگے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے فرمایا دل نظینہ جو لوگ اچھے کام کرنے کی طرف آ گئے الحسنہ انہیں بہترین بدلہ ملے گا وزیادہ کچھ اور بھی ملے گا زیادہ جیسے کوئی بڑا صاحب حیثیت اور زی مرتبہ ہو تو وہ کہے اچھا میرے کو آئی پھر میں تینوں کچھ دوا اللہ تعالیٰ کہ دیں وزیادہ میرے کو آئی میں تینوں کچھ دا تو جو عطا کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے دیتا ہے وزیادہ اس کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے بڑے سارے اخبار ذکر کیے ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس زیادہ سے مراد ہے دیدار الہی جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور اپنے درمیان سے ہی جابات کو ختم کریں گے اور براہ راست آل جنت اللہ کا دیدار کریں گے اور اس دیدار سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ولاک وجوہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو منور روشن فرما دیں گے اور جن لوگوں نے برے کاموں کا ارتکاب کیا ان کے چہروں پہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی کانا مزلم ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تاریخ رات کے ٹکڑوں سے چہرے کو ڈھانپ دیا گیا سیاہ چہرے عذاب کے سبب سے اور جو اللہ کے ساتھ اور شریک ٹھہراتے تھے ان کے اور ان کے شراکا کے درمیان ہم جدائیاں ڈال دیں گے کالا شرکاہ وہ کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے تم تو اپنی خواہشات کے پیچھے چلا کرتے تھے یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو اس وقت سے پہلے انسان کو ہدایت کی طرف آنے اور حق کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی بسم اللہ سورہ یونس رکو نمبر چار میں اللہ رب العزت آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق اور انتظام و تدبیر میں غور و فکر کی دعوت کے ذریعے اقراری دلیل ذکر کر رہے ہیں توحید باری کی کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے کون ہے جو اس تمام امر کی تدبیر کر رہا ہے یہ ایک انداز ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ظاہر ہے اس کا جواب تو یہی ہے اللہ تو مشرک اپنی زبان سے خود بھی یہی کہیں گے کہ اللہ یہ اقراری دلیل ہے توحید کی تو توحید کی اقراری دلیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات فرمایا توحید کا آگے فرمایا حل من شرکائکم کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ سارے کام وہ بھی کرتے ہیں جو کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ظاہر ہے اس کا جواب نفی میں ہے تو پھر جب مانتے ہو کہ وہ نہیں کرتے تو اللہ کے ساتھ کیسے انہیں شریک ٹھہراتے ہدایت کا انتظام بھی پھر رب کی جانب سے ہی ہے اور انبیاء کو بھیج کر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو نازل فرماتے ہیں اور جیسے نظام کائنات اس کی طرف سے ہے اسی طرح نظام ہدایت بھی اس کی طرف سے ہے قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کو ذکر کرنے کے لئے کو ثابت کرنے کے لیے چیلنج کے انداز میں دلیل دی امی اکولون افطرا اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو تم ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ اس جیسی اور جس کو تم اپنے مدد اور تعاون کے لیے اپنے پکار سکتے ہو اس کو پکارو اپنے ساتھ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ حقیقت کو سمجھے ہی نہیں اور انجام سے بے خبری میں انکار کر رہے ہیں بل بما لم بلکم بعلم ان کو پتہ ہی نہیں آگے چل کے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں رکو نمبر پندرہ رکوع نمبر پانچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور فرمایا گیا کہ آپ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے رہیں آپ کے عمل آپ کے لیے ہیں ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں اور کوئی دوسرے کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے تو آپ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے رہیں اللہ آپ کو ادر الصوابِ عظیم سے نوازیں گے آگے احوال قیامت کو ذکر فرمایا گیا اور قیامت میں جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے ہمیں تو لگتا ہے کہ اتنا طویل عرصہ گزر چکا ہوگا جو لوگ آج سے ہزار سال پہلے آج سے بارہ سو سال پہلے قرآن مجید آج سے چودہ سو سال پہلے نازل ہوا تو اس وقت جو لوگ فوت ہوئے چودہ سو سال گزر گئے اور قیامت پتہ نہیں کب آئے گی کتنا عرصہ بعد آئے گی ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی کتنا زمانہ بیت جائے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کا عالم ی البس اللہ سا تم النہار آیت نمبر پینتالیس یوں لگے گا جیسے دن کی ایک گھڑی ٹھہرے تھے ابھی یہ تعارف نبئی نہ ہوں ایک دوسرے کو پہچانیں گے یہ خالد صاحب یہ زید صاحب یہ عمل صاحب یہ بکر صاحب یہ تعارف و تعارف ہوگا شناخت ہوگا جس آدمی کو دور زمانہ گزر جائے دیکھا دیکھے تو تعارف ختم ہو جاتا ہے لیکن قیامت میں تعارف ختم نہیں ہوگا سب کی پہچان ہے اب و آخری سارے کے سارے وہاں جمع ہوں گے تو اللہ کہتے ہیں اس دن کی سلت و رسوائی سے اپنے آپ کو بچاؤ دنیا کی رسوائیوں سے بچتے پھرتے ہو حقیقی رسوائی آخرت کی رسوائی ولی کلت رسول ہر امت کے لیے ہم نے رسول بھیجے ہیں اور پیغام حق ان کو عطا فرمایا ہے اور یہ نظام کائنات کا حصہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کائنات کو تو بنا دیں لیکن اس میں پیغام نہ دیں ہدایت نہ عطا کریں اس نظام کائنات کے حصے میں یہ بھی ہے کہ انسان کو پیدا کیا جائے اور وہ آزمائشی زندگی گزارے اصل مقصد یہ ہے تخلیق کائنات وماخلق تو جن و صلی اللہ علیہ یہ زمین و آسمان کا سارا سلسلہ خلقل انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور انسان کو ایسی زندگی گزارنے کا مکلف بنایا گیا ہے کہ یہاں پر وہ بہتر اور اچھی زندگی گزار کے آخرت میں اللہ کی نعمت اور جنت کی وراثت حاصل کرے اور اگر یہاں پر اس نے بری زندگی گزاری تو پھر وہ عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے پھر دوبارہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جلد باز نہیں ہے تمہارے جلدی کے دعووں کے اوپر وہ سزا بھی جلد بھیج دے اور کوئی عذاب ایسی چیز بھی نہیں ہے جس کو جلدی مانگا جائے ماضا یستہ من المجرمون عذاب کوئی ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہا جائے جلدی بھیج دے وہ لوگ اصل میں سوال کیا کرتے تھے آتا نہیں ہے عذاب تمہارا آ جائے ہمارا خاتمہ ہو جائے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے جلدی مانگی جانے والی چیز نہیں اللہ رکن چھ میں فرماتے ہیں قیامت کے احوال وہاں ان کی صورت یہ ہوگی کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اگر ان کو دے دیے جائیں تو یہ کہیں کہ یہ خزانے لے لو اور اس کے بدلے اور فدیہ میں ہماری جانوں کو رہائی نصیب ہو جائے واسر اثر الندامہ چھپتے پھریں گے ندامت محسوس کریں گے لما راول عذاب جب عذاب کو دیکھیں گے اور آج یہ بڑے مرتبے اور مقام اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی ہے نہیں اور تکبر حسد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہیں کر رہے آگے قرآن مجید اور اس کے چند صفات کو ذکر کیا یا ایوہ الناس اے لوگ تمہارے پاس آ چکی ہے اللہ کی طرف سے موزت شفا ہدن رحمت فضل اللہ یہ قرآن کے اور صاف اللہ نے ذکر فرمایا نصیحت کا سامان آ چکا ہے لما فی سدور دلوں کی شفا آ چکی ہے یہ ظاہر میں تو دل کے اٹیک اس کے لیے بھی قرآن شفا ہے اس کی بیماری, بیماری ہو جائے قرآن آیات شفا کا سبب بندی ہے لیکن یہاں جس شفا کا ذکر کیا گیا کفر کی بیماری شر کی بیماری اور منافقت کی بیماری شفا المافِ صدور قرآن کی آیتیں پڑھنے سمجھنے سے اللہ ان بیماریوں سے شفا عطا فرماتے ہیں تو عید نصیب ہوتی ہے اور کفر و شرق اور نفاق ختم ہوتا ہے وہ ہدن اور قرآن ہدایت کا پیغام ہے رحمت ان اور اللہ کی رحمت ہے تھوڑی دیر کے لیے تدبر کرے انسان اگر یہ نازل نہ ہوتا آج ہم کن تاریخیوں میں بھٹک رہے ہوتے پتا نہیں کون کس کے آگے سجدہ کر رہا ہوتا اور کہاں چھکا ہوا ہوتا یہ قرآن ہے جس نے ہمیں رحمت و ہدایت کا رستہ دکھایا ہے کل بے فضل اللہ میں رحمت ہی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوش ہو جانا چاہیے پھلے یفراح یہ ہے خوشی کرنے کا سامان جس پر انسان خوش ہو مما مم یجمعون جو تم دن دنیا کی چیزیں اکٹھی کر کر کے خوش ہوتے ہو اس سے کہیں بڑھ کر ہے یہ خوشی کا سامان اللہ اکبر پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس میں جو حلال اس میں جو حرام اس کے مطابق زندگی گزارو لیکن یہ لوگ اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حلال کچھ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں اللہ عظیم اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت اور اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے تم حلال و حرام کر سکو چیزوں کو نہیں یہ اللہ کا اختیار رکو نمبر ساتھ میں ارشاد فرمائے وما تکنفی شانین یہ بڑا خوبصورت خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی تسلی اس طرح سے دیتے ہیں وما تکنفی شان آپ جس حال میں ہوتے ہیں وما تتل من قرآن آپ جو قرآن پڑھتے ہیں آپ جو عمل کرتے ہیں اے محبوب ہم آپ کی ایک ایک بات کو دیکھتے اور جانتے ہیں اللہ کن شہدی ایسے ہی ہے جیسے کسی محبت اور چاہت والے کو اس کا محبوب کہے میرے رستے میں تو جو, جو تکلیفیں اٹھاتا ہے جو مشقتیں جھیلتا ہے مجھے ایک ایک بات کی خبر ہے اور میں اس کے مطابق تجھ سے اپنی رضا کا اعلان کرنا ہوں عضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے تسلی عطا فرماتے ہیں وما یازب و رب مسقال ذرت الفلرز ولاف سما اور اللہ تعالیٰ سے ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے نہ آسمان میں نہ زمین میں نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی مگر کتاب مبین میں واضح تحریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی پھر آپ کی جماعت جماعت اولیاء سب سے بڑے اولیا صاحب الٰ علیہ اللّہ اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ بخم زدہ ہوں گے اللہ جذین امن وخانوی ولی بننے کا بڑا آسان نسخہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ولی بننا مشکل نہیں ہے ولی بننا بہت آسان ہے ایمان اور تقوی کی زندگی میں انسان آ جائے وہ ولی اللہ اللہ زینہ آمن وقام کے تکم اللہ نے یہ اصول ذکر فرمایا ہمارے ہم بعض لوگ ولی اللہ کی تعریف میں سمجھتے ہیں کہ وہ اڑ کر دکھائے سمندر پہ چل کے دکھائے کو کرامتیں اس کے ہاتھ پہ نظر آنی چاہیں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے ازاری تم رجل یسیح فل ہوا ویسب حفل ماں فلاں تخترو بھی حتہ تاری ذم رحو الکتابیں وہ سننا اگر کسی شخص کو دیکھو ہوا میں اڑ رہا ہے ہوا میں تو مکھیاں بھی اڑتی ہیں اگر کسی شخص کو دیکھو سمندر پہ چل رہا ہے سمندر پہ تنگا بھی چلتا ہے فرمایا دھوکہ نہ کھانا یہاں تک کہ اس کے معاملے کو اللہ کی کتاب پر پیش کرنا سب سے بڑی ولایت اور کرامت ہے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا جس میں یہ کرامت ہے وہ ولی اللہ علامہ اللہ خفن علیم ہمارے بزرگ فرما سے ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے اگر دو ٹائم کھانا کھاتا ہے تو دو ٹائم ہی کھائے ضروری نہیں ہے کہ آدھا کھانا کر دے اگر روٹیاں دو کھاتا ہے تو دو ہی کھائے لیکن اللہ کے فرض پورے کر لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کر لیں بس ولی بن جائے گا لیکن ہمارے ہاں ولایت کی الگ الگ معنی اور مفہوم ہے یا تو کوئی کرامتیں ظاہر کرے پندہ الٹی سیدھی اور اگر بیوی بی ہو تو وہ بھی ان کو نہیں مانتی اگر کوئی کرامت بھی نظر آ جائے تو <laughs> یا کوئی کرامت دکھائے اور یا پھر ولایت کی ان کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی برہنا ہے اگر آدھا بڑھنا ہے تو آدھا ولی اور اگر پورا بڑھنا ہے تو پورا ولی اور معاض اللہ تعالی زندگی میں کسی کی قدر نہیں کرتے اگر کوئی اللہ کا ولی ہو دنیا سے چلا جائے تو وہ سوال کا ہو جاتا ہے اب یہ ولی اللہ ہو گیا ہے حالانکہ زندگی میں وہ ساری زندگی اگر قرآن و سنت کی دعوت دیتا رہے تو وہ اللہ کا ولی ہو ان علیہ اللہ فن الم وََ اللہ حسن لہم البشرا فل دنیا و فل آخرہ ایسی اللہ کے ولیوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی لا تبدیل علی کلیمات اللہ رب کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کچھ لوگ عزتیں دوسروں کے پاس ڈھونڈتے ہیں اللہ کہتے ہیں ان الِ اللہ اللّہ عزتیں اللہ کے پاس ہیں کافروں کے پاس منافقوں کے پاس عزتیں نہیں ہیں جب یہ قرآن پاک کی ایک آیت نہیں ہے کئی جگہوں پہ عزت بل رسولی جب میں ان آیات کو منتقل کرتا ہوں اپنے حالات پہ تو ہمارے بعض لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جی وہ جب ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب ہوئی تھی اس نے ہمیں بلایا تھا وہ جب وہ فلاں جو دنیا کا بادشاہ تھا اس نے جب ناشتہ کروایا تھا تو اس میں میں انوائٹڈ تھا مجھے یہ آیتیں یاد آ جاتی وَلِ <الْمُؤْمِنِين> کے پاس عزتیں نہیں ہوتے ڈھنے کے لیے دوسروں کے آگے ایک, ایک جگہ میں نے ایسی بات کی تو ساتھی نے بڑی فکر کی بات کی انہوں نے کہا تھی ساری گلان دے, دے خلاف کرتے ہو لیکن اگر کل وہ کہہ نا یار تیزا دے دے تو اون دی امبیسی دے سامنے 8 گھنٹے لینچ کھロナ پڑے توسی لگ جندا ہے یہ بات صحیح ہے بات صحیح ہے ہم سب کا یہی حال ہے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں دین کی حقیقت نصیب فرمائے اور ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے یہی سچ اور حق ہے جو قران میں ہے اس کے علاوہ حق اور سچ نہیں تو فرمایا الا ان للہ من في السماوات و من في الارض سن لو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں اور جو کوئی بھی ہے زمین میں اس کے علاوہ جن کی شرکا کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے وہ اپنے گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اللہ ہی نے سب نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے صدق اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم نمبر آٹھ حضرت نوح علیہ السلات کی واقعے کی تفصیل ذکر فرماتے ہیں حضرت ن علیہ السلام کا واقعہ اس صورت میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے حضرت ن علیہ السلۃ والسلام اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ان کو نصیحت کی جانب متوجہ فرماتے ہیں قوم ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہے قوم والے انہیں ڈراتے ہیں پریشان کرتے ہیں حضرت نعلیہ السلاۃ وسلم اپنے منصب اور اپنی ذمہ داری کو ہر طرح سے نبھانے کے لیے تیار اور قوم کو عل اعلان کہتے ہیں تم جو کر سکتے ہو تم کر گزرو بلاتن ذرون تم مجھے مہلت بھی نہ دو فعین طبل تم فماس عالت کم اجر اللہ میں تمہیں اس لیے نہیں پیغام حق سنا رہا کہ میں نے تم سے کوئی اجرت لینی ہے ان اجری اللہ علی اللہ میرا نقصان تب ہوتا جب میں نے تم سے اجرت لینی ہوتی میں نے تو اللہ سے اجر لینا ہے تم میری مخالفت کرو جتنی کر سکتے ہو تمہاری مخالفت کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان اجری اللہ علی اللہ تمہاری مخالفت سے میرا نقصان تب ہوتا جب میں نے تم سے اجرت لینی ہوتی یہ حضرت نو علیہ سلاۃ والسلام کے جملے ما من عجل ان اللہ اللہ ان من من خود بھی رب کے آگے جھک, جھک رہا ہوں اور تمہیں بھی رب ہی کے آگے جھکنے کی دعوت دیتا ہوں تم میرا کچھ نہیں نقصان کر سکتے ہو فقر ذبو انہوں نے حضرت نو علیہ السلام کو جٹلایا تقزیب کی اللہ نے حضرت نو علیہ السلام اور ان کے متبرین کو نجات عطا فرمائی اور قوم والوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد فرمایا یہاں اختصار کے ساتھ ہے اور اگلی صورت میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہے حضرت انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس اختصار کے ساتھ ذکر ہوئے سورہ بود میں زیادہ تفصیل اور بست کے ساتھ ذکر ہوئے پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقع کا تذکرہ ہوا ثم و باسنا امبادی موسا و ہارون اللہ فراؤن و فرعون فرعون کے سرداروں کی طرف وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہیں جو معزاد دکھائے مثلا السلام السلام علیہ السلام کہنے لگے یہ حق ہے حق جو ہے وہ جادو نہیں ہوا کرتا اس ولاف الساڑ جو جادوگر ہوتا ہے وہ جادو دکھا کے لوگوں کو کہتے ہیں مجھے پیسے دو حق پرست کہتا ہے کہ تم اس معجزہ کو دیکھ کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق چھوڑ خال لطلف انہوں نے بیانیہ بنایا موسی السلام کے مقابلے میں کہ یہ ہمیں اپنے آباء اجداد کے مذہب سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں تکن الاکمل کبریا و فل اس زمین میں اقتدار ان کو مل جائے مصلام کے مقابلے کے لیے انہوں نے جادوگروں کو اکٹھا کیا حضرت السلام کے مقابلے میں جادوگر ڈھیر ہو گئے تفصیلی واقعہ ذکر ہے آگے انہوں نے بھی اللہ کی ربوبیت و وحدانیت کا اقرار کر لیا فما امن علی موسا اللہ ذریعت رقو نمبر نو میں فرماتے موسیٰ علیہ السلام کی بےسط بنی اسرائیل کی طرف بھی تھی اور قوم فرعم کی طرف بھی تھی دونوں کی طرف انہیں پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تھا خود موسا علیہ السلام کی قوم کے بھی سارے لوگ ای مان نہیں لائے موسی السلام پر فما امن علی مسا اللہ ذریعہ تمن اللہ من انفراؤن فروئن سے ڈر رہے تھے وہ مل سرداروں سے ڈر رہے تھے ہمیں بڑا پریشان کریں گے اگر ہم نے علیہ السلام کی بات کو مان لیا وہ نفراََ فراؤن بڑا سرکش تھا بڑا جابر انسان تھا وہصرفین بڑا حد سے تجاوز کرتا تھا کسی کی کو پرواہ نہیں کرتا تھا بہر مصلاۃ السلام نے اپنی دعوت حق کو جاری رکھا اور جو لوگ ایمان لے آتے تھے ان کو وہ سمجھاتے رہے اللہ ہی توقل دعاؤں کا اہتمام کرتے رہے مثال سلاۃ وسلام بھی دعا کرتے رہے اور ساتھ مصع السلام نے فرمایا اللہ کہتے ہیں جلو بتم واقعی مسلح اللہ کی مدد اللہ کے آگے جھکے بغیر نہیں آ سکتی نماز پڑھو گے تو اللہ کی مدد آئے گی قرآن میں ہے آیت نمبر 87 سیون میں وج آلو بوتکم تم بڑے دشمن کے مقابلے میں ان کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہو اللہ کے آگے جھکو کے تو مدد آئے گی آج کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں پانچ فیصد بھی نہیں کتنی بڑی آبادی ہے اس آبادی میں مسجد میں جگہ نہیں رہنی چاہیے نماز لیکن کتنے لوگ ہیں رمضان میں ذرا چند صفحے بڑھ جاتی ہیں باہر سین بڑھ جاتا ہے رمضان کے بعد یا رمضان سے پہلے دوبارہ تین چار صفحے بس کیوں ہے ایسا موس علیہ السلام نے جب لوگوں کو کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو وہ کہتے ہیں وہ تو نماز نہیں پڑھنے دیتا فیرون تو فرمایا وہ جالو بکم اپنے گھروں میں ہی مسجدیں اور مسلح بنا لو واقعی مسلح وہاں نماز کرو قائم کرو وقالہ مسا رب ان انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی مصلی صلاۃ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کی ربنا ان نکاتی تو فرعون و یہ لوگ بڑے سرکش ہو گئے فرعون اور فرعون تو نے ان کو بڑا مال دیا ہے اس کے بلبوتے یہ ظلم و ستم ڈھاتے ہیں یا اللہ ان کے مال کو تباہ کر دے فلاں یومن و حطۂ رب الضابل علی والسلام کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور پھر مصلی صلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ چلیے اور اپنی Uh, قوم کو بنی اسرائیل کو یہاں سے نکالیے اور اس جانب کو اللہ نے جس طرف کے ان, ان کو رہنمائی فرمائی اس جانب کو لے چلیے فات باہوں فراون و جنوب و کو پتہ چلا کہ ہیں بنی اسرائیل سارے چلے گئے کوئی پانچ 6 لاکھ کے قریب تھی ان کی تعداد ان سے کام لیا کرتے تھے وہ گلیاں کسے صاف کروائیں گے گٹر کسے صاف کروائیں گے تو بھاگا پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے آگے دریا اور پیچھے فراؤن اب قوم والوں میں بعضوں کا تو ایمان بنا ہوا تھا جن کا ایمان نہیں بنا ہوا تھا وہ کہنے لگے کہ مساہیت نے کہاں ہمیں پھنسا دیا کر ان لمود رقون اس کا پنجابی میں ترجمہ بڑا زبردست ہوتا ہے پڑے گئی انا لمود رقون آگے دریا اور پیچھے پھر آؤ مصالح صلاح تو بسا اللہ اکبر نبی کا ایمان پہاڑ سے بڑھ کر مضبوط اللہ انیہ ربی سیاحدین جس رب نے مجھے رہنمائی کی ہے وہ رستے بھی دکھائے گا تو پھر اللہ نے دکھائے اللہ نے دریا کے رستے بنا دے اور جب فرعون ان رستوں پر پہ پہنچا ہتہ اذا ادرک الغرق جب ڈوبنے لگا کہتا ہے آمنتو انہو یہ فرعون کے لفظ ہیں جو اللہ نے ذکر کیا انہو لا الہ الا آمنت بنو اسرائیل میں اس رب کو مانتا ہوں جس رب پر بنی اسرائیل ہی مان لیا اسرائیلی اپنے آپ کو بھی تو رب کہتا تھا نا اب یہ نہیں کہتا کہ میں نے رب کو مانا کہتا ہے وہ والا رب جس رب پر بنی اسرائیل ہی مان لیا ہے وانا من المسلمین میں فرما فرمبردار ہو گیا ہوں آل آنا اللہ نے کہا اب وقت ختم ہو گیا ہے وقد آسائی قبل اس سے پہلے تو نے نافرمانی میں زندگی گزاری وقن تمن المفصین لفظوں پہ غور کیجیے آج کی اصطلاح میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں وقن تمن المفصین تو دہشت گرد تھا اللہ قرآن کی زبان میں اللہ کے قانون میں دہشت گرد کون ہے جو کمزوروں پر ظلم کرتا ہے قن تمن المفصین لیکن پھر ہمیشہ بنی اسرائیلیوں کو دہشت گرد کہتا تھا فل و منجی کا بھی بدن عقائد نمبر نائنٹی ٹو میں ہے اللہ کہتے ہیں آج ہم تیرے بدن کو نجات عطا کر دیں گے اور بعد والوں کے لیے اسے نشانہ ہی بنا دیں گے سائنسی تحقیقات کے مطابق وہ فرعون جو علیہ اسلام کے زمانے میں تھا اس کا نام منفتاح تھا اور اس کی جو لاش ہے وہ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں قاہرہ میں موجود ہے اور اس پر تحقیقات ہوئی ہیں اور جن سائستانوں نے تحقیق کی ہے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو صداقتیں ہیں وہ مبنی برحاق ہیں حقیقت ہیں اور ان میں سے کچھ ایمان بھی لیا ہے یہ اس زمانے میں قرآن نے بتلایا تھا چودہ سو سال قبل جبکہ اس کی تحقیق کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور کوئی اس کی تصدیق نہیں کر سکتا تھا قرآن کا بیان ہے بس اور کسی کو علم بھی نہیں تھا خود بنی اسرائیل کو بھی ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا یہ حالات ہیں وہ تو جو وہاں سے آگے گزر گئے سو گزر گئے وہ تو یہی سمجھتے رہے کہ جو ہے نا وہ فرعون ہمارا تعاقب اور پیچھا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو دکھلا دیا لیکن باقاعدہ اتنی تحقیق پر مبنی اور مشتمل باتیں جو قرآن بتلا رہا ہے وہ بنی اسرائیل کو بھی معلوم نہیں تھیں قرآن نے یہ حقیقتیں واضح فرمائی تو یہ قرآن کی صداقت اور حقانیت کی دلیل رکو نمبر دس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن لوگوں کے متعلق عذاب کا فیصلہ ہو جائے وہ ایمان سے پھر محروم کر دیے جاتے ہیں اور عذاب کے آثار جب نظر آنے لگیں تو پھر ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی اللہ یونس سورہ یونس ہے چونکہ حضرت یونس یون صوم کے قوم کی احوال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ واحد قوم ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے بتا کر آگے کی طرف چلے کہ عذاب آنے والا ہے اور کچھ عذاب کے آثار کو انہوں نے دیکھ لیا تو سارے کے سارے کھلے میدان میں اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استفار کرنے لگے اور معافی مانگنے لگے وہ متعنہ الہٰن ہم نے کہا جاؤ ٹھیک ہے تم پر عذاب نہیں آتا اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے محفوظ فرما دیا کشفنا عذاب الخزیف الحیات دنیا آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ایمان کی طرف نہیں لے کے آتے اللہ تعالیٰ ہدایت کے رستے کھولتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے یا کفر و ضلالت کا رستہ ہے اپنے اختیار سے اگر کسی نے ہدایت کی طرف آنا ہو تو آئیں ہاں آیات الہیہ کافی ہیں ان میں تدبر اور غور و فکر کرنے سے ہدایت کا رستہ سمجھ آ سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی بات کے ذریعے سے تسلی دی گئی کہ آپ بھی یہ نہ سوچیں کہ سارے کے سارے لوگوں کو زبردستی ہدایت کی طرف لے آئیں جس نے ہدایت کی طرف آنا ہے اس کے مقدر میں ہے وہ ہدایت کو قبول کر لے گا جو نہیں آتا تو اس کا غم نہ کیجیے توحید کا اس بات کیا گیا اور فرمایا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے اگر اللہ کسی کو خیر عطا کرنا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا اور اگر ذرر پہنچانا چاہے کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا اور اللہ تعالی کے ہی قبضے میں سارے کے سارے اختیارات ہیں تو اسی کے آگے انسان کو جھکنا چاہیے اگر کوئی ہدایت کی طرف آتا ہے فعین نمایہ تدیل وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت کی طرف آ رہا ہے اور اگر نہیں آ رہا تو کوئی کسی کا نقصان نہیں کر رہا فِن نما یز اپنا ہی نقصان کر رہا ہے سر مکی صورت ہے اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کو اور ان کے دلائل کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور جن انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے احوال سورہ یونس میں اختصار کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں اس صورت میں قدر تفصیل کے ساتھ ان کے واقعات کو ذکر کیا گیا خاص طور پہ حضرت نو علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ حضرت موسی علیہ السلام کا واقعہ حضرت یوت علیہ السلام شعیب علیہ السلام اور دیگر امبیہ علیہ السلام کے واقعات حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر اس صورت کا نام ان کے واقع کبھی ذکر ہوا ہے اس میں تو ان کے نام پر اس صورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا اس صورت مبارکہ میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پر استقامت کا حکم دیا گیا فسطیم کما گفتہ جیسے حق ہے استقامت کا اس طرح سے دین پر قائم رہنا یہ کوئی آسان نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت مبارکہ میں تدبر اور غور و فکر فرماتے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے بطنی ہود با وہاں خاص طور پر ان آیات کی طرف اشارہ جس میں استقامت اختیار کرنے کا حکم جیسے اللہ نے کہا ہے اس طرح سے استقامت اختیار کی جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دین پر استقامت نصیب فرما دے اور ایمان کامل پر استقامت اور ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما دے ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ اسی طرح ہی ایک جد و جہد ہے اپنے ایمان کو بچا بچا کر بچا بچا کر بس آخر وقت تک لے جاؤ جب جان نکلنے کا وقت ہے تو اس کے بعد پھر خیر ہی خیر ہے اس کے بعد خیر ہی خیر ہے اس سے پہلے یہ مسلسل ایمان اور اس کی محنت اور اس کو بچانا اللہ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اس صورت کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت اور اس میں بیان کردہ حکمت اور اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت اور توحید کے دلائل کا ذکر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو وہ اپنے سینوں کو دورہ کر لیتے تھے اور چھپ جاتے تھے کہ پتہ ہی نہ چلے کون ہے اور وہاں سے نیچے نیچے ہو کر گزر جاتے تھے تو اس اس صورت میں اس کے پہلے رکو میں ان لوگوں کو بھی ذکر ہے کہ جو دورے ہو جاتے ہیں کہ قرآن نہ سنے اور پتہ نہ چلے کون ہیں اور نیچے سے جو ہے نیچے نیچے ہو کر گزر جاتے ہیں علاؤ یَنو نسور یستفن الست نہ بہم اوپر کوئی کپڑا اوڑھ لیتی ہیں چادر اوڑھ لیتے ہیں اللہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ کون ہے اندر کون ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے جو انہیں سنانے کے لیے پیغمبر علیہ السلات و السلام تلاوت کر رہے ہیں پھر اسی طرح کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہوئے اس طرح سے دورے ہو جاتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے اللہ انہیں بھی کہتے ہیں کہ بھلا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہیں؟ جیسے کچھ لوگ ہیں انہوں نے کچھ دینا دلانا یا لینا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ذرا سائڈ پہ آ جاؤ اور نیچے نیچے کر کے کسی کو پتہ نہ چلے اور ہاتھ و ہاتھ جو ہے نا وہ کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں یا علما یو و نما تم جو خفیہ کرتے ہو جو علانیہ کرتے ہو سب اللہ کو معلوم ہے اِن علیہ صدور وہ سینوں کے رازوں سے باخبر ہے اسی صورت مبارکہ کے پہلے رقو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا خالق بھی اللہ ہے ہر زیرو روح کو پیدا بھی اس نے کیا ہے جو بھی زمین پر چلتا ہے تو اس کی رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے رکھی ہے اور اللہ کو بتا ہے کہ کس نے کتنا عرصہ کس مقام پہ رہنا ہے اور پھر آگے کس طرف اس کا سفر ہے یا علم مستقر رہا وہ مستعودہ کل فی کتاب مبین اللہ اکبر جو رب کریم پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے جو پرندے دنیا میں اڑتے پھرتے, پھرتے ہیں روزی ان کو بھی مل جاتی ہے کیا اگر یہ انسان اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گا اللہ اسے رزق دیتے جو پرندوں کو رزق دیتا ہے وہ انسانوں کے رزق کا بھی ضامن ہے اور انسان اللہ تعالیٰ فرما ہیں و عالم و اللہ اللہ رزق وہ و و مستقر رہا و مستعودا اسے پتا ہے کہ اس نے کتنا عرصہ دنیا میں رہنا ہے کتنا عرصہ آگے رہنا ہے اس کے حساب سے اللہ نے اس کے رزت کا بھی بندوبست کر دیا ہے لیکن انسان ہے بعض دفعہ یقین نہیں اس بات پہ ہوتا تو وہ زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے دنیا داری کے سلسلوں میں بلکہ بعض ایسے بھی مراحل کے بچے زیادہ اگر ہو گئے تو کھلائیں گے کہاں سے پلائیں گے کہاں سے یہ آیت مبارکہ اس تصور کی بھی نفی کرتی ہے آپ یہ اور اسباب اور وجوہات ہیں اس کے سبب انسان اگر اس نوعیت کے فیصلوں کی طرف آتا ہے وہ الگ ہے لیکن رزق کی وجہ سے کسی کی آمد و رفت کے متعلق اس طرح کے فیصلے یہ اللہ کی قدرت کے متعلق اپنے شکوک و شبہات کا اظہار ہے اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت نصیح فرمائے وہ الزی خلقات ولافی یعم اسی نے یہ سارا نظام عالم بنایا زمین و آسمان چھے دنوں میں پیدا کی وقانہ عرش الما زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے عرش الٰہی کہاں تھا اللہ کہتے ہیں پانی پر تھا وکان آرشو الما پانی پر تھا اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے نیچے پانی تھا درمیان میں خلا تھا تو پانی اور خلا کے درمیان کچھ نہیں تھا اوپر ارش ال تھا کسی کو کہا گیا وکان آرشو ول الما ارش پانی پر تھا کہ درمیان میں نہ زمین تھی نہ آسمان تھا اللہ نے پھر ارادہ فرمایا زمین و آسمان کی تخلیق کا تو اللہ کی تدبیر اور حکم کن سے یہ سارا کا سارا نظام عالم وجود میں ا گیا تو اتنے بڑے نظام کو پیدا کرنے والا کیا وہ رزق نہیں دے گا تمہیں تو اللہ تعالی نے رزق کی دلیل کے طور پر اس پورے کے پورے نظام کا تذکرہ فرمایا رکو نمبر 2 میں فرماتے ہیں ولائی نزقنا الانسان من رحمت ثم نزعناها منه الا يوسن كفور انسان کی طبیعت بھی عجیب سی ہے اگر ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اگر ہم رحمت عطا کرتے ہیں اور رحمت پھر اس سے لے لیتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے پتہ نہیں اب دوبارہ کیسے اس طرح کے حالات بنیں گے اور اگر تکلیف کے بعد نعمت عطا کرتے ہیں اسے تو اتراتا ہے اور فخر کا اظہار کرتا ہے شکر ادا نہیں کرتا بتاتا پھرتا ہے جی میرے تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں سیاحات چلی گئی ہیں ہر حال میں اللہ کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے مصیبت ہو تب بھی رب کی طرف اور نعمت ہو تب بھی رب کی طرف فلاح اللہ کا تارکم بازما علیہ بھی صدر کا یقا علیہ کنزن و جا ماہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبے کرتے آ کر کوئی خزانہ دکھائیں آپ کے پاس تو خزانے بھی نہیں ہیں کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ آ جائے کوئی آتا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے بعض ضفط تنگ دل ہو جاتے ہیں یہ کیسے مطالبے کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں تو چلو اللہ تعالیٰ دکھائی دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کی باتوں سے تنگ نہ ہوا کریں یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا سلسلہ اللہ جو مناسب سمجھتے ہیں اللہ وہ معجزے دکھاتے ہیں اللہ پابند نہیں ہے کہ ان کے من چاہے معجزے دکھائیں اور نہ کوئی یہ ضروری ہے کہ یہ جو ان کے من چاہے دکھا دیے جائیں تو یہ ایمان بھی لے آئیں قرآن سے بڑھ کر کیا معجزہ ہوگا قرآن مجید ان کے سامنے پڑھا جا رہا ہے آپ ان کو کہیے فاتو عشری سور مصری مفتر اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے معجزہ نہیں مانتے ہو تو اس جیسی دس صورتیں بنا کے لے آؤ اگر تم سچی ہو اپنی بات میں اور پھر چیلنج پر چیلنج دیا جا رہا ہے فی المیز تجیبو لکھوں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے ایک تو ہے نا کہ کسی کو یہ کہنا کر کے دکھاؤ ساتھ یہ کہہ دیں جا تجھے کہہ دیا نہیں کر سکتا تو قرآن نہیں یہ کہا ہے جا تجھے کہہ دیا نہیں کر سکتا چودہ سال ہو گئے اسے کوئی کو ایسی کتاب ہدایت بنا کے نہیں اور اگر کسی نے کوشش بھی کی ہے اس کے دوستوں نے کہا ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھ اپنے پاس کسی کو نہ بتانا ورنہ تیرا مذاق اڑایا جائے گا مسائل میں کذاب کے واقعات ملتے ہیں اور کچھ ایسے لوگوں کے واقعات ملتے ہیں تو قرآن مجید کے اعجاز کا تذکرہ کیا گیا اس میں اور اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا اور اللہ کی شہادت اس کے لیے کافی ہے تورات میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور تورات پر یقین رکھنے والے جو اہل کتاب ہیں وہ بھی اس کو صحیح مانتے ہیں ان کی گواہی بھی کافی ہے اگر یہ لوگ نہیں مانتے ان کے نام ماننے کی آپ فکر اور پرواہ نہ کریں آپ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے رہیں اس کے رکو نمبر تین میں اللہ رب العزت نے حضرت نو علیہ السلام اور ان قوم کی قوم کے احوال کا تذکرہ فرمایا حضرت عن علیہ السلط و السلام کو بھیجا گیا ان کی اتباع بھی بہت کم لوگوں نے کی اور لوگوں نے ان کے بارے میں بھی طرح طرح کے سوالات اور اعتراضات کیے جن میں ایک یہ تھا مان کا اللہ بشرم مشرنا ہمیں کچھ نہیں نظر آتا کہ تمہیں کوئی ہم سے زیادہ مرتبہ و مقام مل گیا ہے تم ہمارے جیسے ہی ہو مان راکۂ لذینہ عمل باد رائے نو جو تمہارے پیچھے لوگ چل رہے ہیں تمہاری بات مان رہے ہیں وہ بڑے گھٹیا اراضل گٹھیا کم درجے کے لوگ ہیں معاشرے کے گرے پڑے اور تمہارے پاس اکٹھے ہو گئے ہیں رائے ان میں کوئی عقل نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر تمہاری اتباع کی وہ بھی بالکل سمجھ قسم کے لوگ ہیں ایز ہی بزرا لگ گیا ہے تمہارے پاس ہم سمجھدار صاحب حیثیت متمول اور عقل اور شعور رکھنے والے ہم نے تمہاری بات پر تسلیم نہیں کی یہ جی کہا کرتے تھے اعتراض کیا کرتے تھے اللہ اکبر بلکہ بعض اوقات یوں بھی کہا کرتے کہ ان کو تم اپنی مجرس سے ایک طرف کر دو تو پھر ہم کبھی تمہارے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے حضرت نو علیہ السلات و دین کی طرف آ گیا ہے اس کے پاس دولت نہیں ہے یا کم مرتبہ ہے یا جیسا بھی ہے میں اس کو اپنی مجلس سے الگ نہیں کر سکتا اللہ کا حکم یہی ہے جو آ گیا ہے وہ قبول ہو گیا اور یاد رکھو لا لاسل مالا میں نے کوئی اس لیے تمہیں نہیں دین کی دعوت دینی کہ میں تم سے چندے لوں گا ان عجریہ اللہ اللہ اللہ کے ذمے میرا اجر ہے اللہ مجھے عطا فرمائے گا میں تو تمہارے فائدے کے لیے تمہیں حق سنا رہا ہوں اور دعوت دین دے رہا ہوں پھر جو تم باتیں کرتے ہو کہ میرے پاس مال نہیں ہے خزانے نہیں ہیں یہ کوئی چیزیں ضروری نہیں ہیں پیغام حق کے لیے میں نے کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں نے کہتا میں عالم الغیب ہوں میں نے کہتا میں فرشتہ ہوں جن کو تم حقیر سمجھتے ہو میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں اللہ خیر نہیں دیں گے اللہ ان کے دل کے مطابق انہیں خیر عطا فرمائیں گے جس میں جتنا اخلاص ہوگا اس کو اتنا مرتبہ اور مقام ہوگا یہ مکالمہ اللہ نے ذکر فرمایا آگے تک چل رہا ہے یہ مکالمہ ان مکالمے کو اصل میں ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ قرآن میں لکھتے ہیں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس طرح کے حالات کہیں تم ان حالات سے دو چار تو نہیں ہو تمہاری سوچیں اور خیالات تو ایسے نہیں جیسے ان قوموں کے تھے آگے قوم والوں نے کہا یانو کا جادل تنا بڑا ہو گیا ہے فاکسرتا جدالنا بڑا مباحثہ ہو گیا ہے اب ہم مزید نہیں تم سے بات کرنا چاہتے فاطمہ بے ماتائی دنا. جو تم جو تم ہمیں دھمکیاں سناتے ہو لے آؤ حضرت نور علیہ السلۃ السلام نے ساڑھے نو سو سال دعوت دی ہم ایک سال بھی نہیں ایک مہینہ بھی نہیں ایک دفعہ ہی دعوت دے کے تھک جاتے ہیں خیر اس نے میری بات نہیں نا مانی آج کے بعد میں نے اسے بتایا نہیں کچھ کہنا ہی نہیں ہے بس میں الگ ہو گیا سے نہیں دعوت دیتے جانا ہے دیتے جانا ہے کبھی کسی انداز کبھی کسی انداز یہ خیر خاہی ہے یہ نبیوں کا طریقہ ہے پریشان نہیں ہونا حضرت علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا ہے نو علیہ السلام جنہوں نے ایمان لانا تو لے آئے ہیں اب ایمان لانے والے اور کوئی نہیں ہے حضرت نول علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ لوگ مذاق اڑانے لگے کُ الماء مرہ علی مل قومی سخیر اچھا کشتیاں بنانیاں شروع کر دیتی ہیں این چلانا کتنے ہوئے فینا نسخر تسخر پھاڑا دے چلانا تو حضرت نو علیہ السلام فرماتے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو کل تمہارا مذاق اڑے گا یہ اللہ کے حکم سے میں کشتی بنا رہا ہوں چنانچہ وہ حکم ربانی آ گیا امرا وفارت تو نور تو نور سے پانی کا چشمہ ابل پڑا حضرت علیہ السلام کو حکم ملا کشتی کے اندر جوڑے جوڑے سوار کر لو گھر والوں میں جو ایمان لائے ہیں انہیں سوار کر لو بہت کم لوگ ایمان لائے تھے اللہ کے نام کے ساتھ اس میں سوار ہوئے کشتی کا چلنا بھی نام رب کے ساتھ کشتی کا ٹھہرنا بھی نام نام رب کے ساتھ وہ موجوں میں چل رہی ہے حضرت ان علیہ السلام کا بیٹا اس میں نہیں بیٹھا کہ نام نو علیہ السلام نے آواز دی ارکمان آنا آ جا ہمارے ساتھ سوار ہو جا کہنے لگا پہاڑ مجھے بچا لے گا فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا اسی گفتگو کے دوران موج آئی اور بیٹا موج کی نظر ہو گیا محبت پدری نے جوش مارا کہنے لگے نادانو ہو اللہ ان نبنی میں میرا بیٹا موجوں کی نظر ہو گیا ہے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے یا اللہ تم سے نجات عطا فرما دے اللہ تعالی نے کہا یا من انہو عمل غیر صالح اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے یعنی اگر کوئی کافر ہے نبی کی اولاد ہے یا نبی کی بیوی ہے کافر ہے نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافر تھی حضرت الط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی نوح علیہ, نو علیہ السلام کے بیٹا کافر تھا اللہ رکھا تیرا کوئی تعلق نہیں لئیس من اہلک تعلق ختم فلا تسلی مال کبھیل مجھ سے آئندہ ایسا سوال نہ کرنا اللہ آئزو انی ان تک مین الجا میری نصیحت ہے ورنہ یہ بہت ہی عجیب بات ہو جائے گی آئزو کا میں نصیحت کرتا ہوں آئندہ ایسی دعا بھی نہیں کرنا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں آئندہ ایسے سوال بھی نہیں کروں گا وہ اللہ تک فرلی وطر ہم الخاص مجھے معافر میرے اوپر رحم فرما دے پھر اللہ تعالی نے آگے حضرت نُلیہ سلاۃُ وسلام اور ان کی کشتی کے ایک مقام پر قیام کرنے اور نچات عطا کرنے کا ذکر فرمایا اور آخر رکو میں فرمایا رکو نمبر چار میں ہا یہ غیب کی باتیں اے پیغمبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں نو علیہ السلام انبیاء کے واقعے کے متعلق آپ کو کسی اور نہیں بتائی ہیں ان لوگوں کو مان لینا چاہیے کہ آپ اللہ کے نبی براہ کریں